بسم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفح البشہ تمام کا اور باقی تمام ورشہ خلی شاہ صفی صاحب کا خن و شاملہ اقبال سلام رضب اور تمام شامعین سلامت فضائے سلسلہ درس ترپن ستارہ جو ہے مجموعی درس ترپن اور کتاب میں سے ستارہ درس آپ حضرت کے مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں اس میں کتاب سب صفین فضائل مومنین حضرت میر کبی صدمۂ رحمۃ اللہ کی تحریر کردہ کتاب فضائل علی پر پرمنی اس میں سے حدیث نمبر اٹھائیس اور انتیس کا ترجمہ آب حضرت تک پہنچا رہا ہوں حدیث نمبر اٹھائیس جو ہے ان حضیفہ پیارے نبی صدم کے آپ کے معت مو ہی معتبار صاحب میں سے ہیں حضیفہ سروات کرتے ہیں حضرت امیر کبیر علیہ فن حضف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وضفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل علی ابن عبی طالب فی الناس علی ابنبی طالب علیہ السلام کی مثال لوگوں میں مثل قلعہ قل قرآنِ قل اللہ کی مثال قرآن پاک میں ہے اس طرح قرآن پاک میں قلول شریف کو جو ممتاز حیثیت حاصل ہے انتہائی مختصر لیکن صورت جامع قرآن پاک کی تہائی حصہ جو توحید پر مبنی آیات ہیں ان کا ایک جامع خلاصہ ہے اسی طرح ابن نابی طالب جو ہے امت کے اندر سے ایک ممتاز اور فضلتوں سے بھرپور ایک شخصیت ہے اللہ کی مثال اس لیے پہ اسلام علیہ السلام کو قرآن پاک کے صورتوں میں سے قلو اللہ شریف کو جو ممتاز حیثیت حاصل لے کے اس کو تین دفعہ پڑھیں تو پوری قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب اور شرف اس کو ملتا ہے ایسے ہی یعنی علیہ طالب کا بھی اللہ کی نظر میں اتنی فضیلت اور ممتاز فضلت اور ممتاز حیثیت موجود ہے کہ مثل علی ابن اب طالب ابن طالب کی مثال سے ناس لوگوں میں ایسی روشن اور درشندہ ہے مصرق قل اللہ قلہ قل قلّہ قل قل فی القرآن جس جی طرح سرق اللہ بھج سورہ اخلاص کو قرآن باغ کے اندر جو ممتاز حیثیت ہے ہاں جی تو یہ سب حادث بھی مولا علیہ السلام کی کمال فضلت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں پیاری نبی الحم کے زبان مبارک سے اور امت کو علیہ السلام کی ممتاز حیثیت اور ہر آپ کے بعد ہر مقام و منزلت مقام و خلافت مقامی محمد ولائد کے لیے آپ ہی لائق اور اس کے سزاوار ہونے کو ان کے ذریعے سے آپ امت کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر انتیس میں فرماتے ہیں نبی دردار رضی اللہ نسل یہ روایت فرماتے ہیں کال قالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان باب علم علیہ السلام پہ ہم پر فرماتے ہیں علی میرے علم کا دروازہ ہے ہاں جی علیہ السلام میرے علم کا دروازہ ہے وہ مبین اللہ ماسل تو بہ اور بیان فرمانے والا ان تمام تعلیمات کا ہاں جی جس کا مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جو تعلیمات دیکھ کے مجھے بھیجا گیا ہے ان تمام تعلیمات کو میرے امت کو بیان کرنے والا ہستی ہے میم میرے بات اور مبین اللہ امت میرے امت کے لیے بیان کرنے والی ہستی ہے کرنے والا ہستی ہے ما اور بھی ان تمام تعلیمات کا جس کے ساتھ مجھے محمد کو بھیجا گیا ہے میم بازی میرے بات جی میرے بات جو ہے میرے امت کے لیے میرے جانشین ہیں جو مجھ پر جوکہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن و سنت کی روشنی میں نازل ہوا ہے ان تمام کو امت کو کما کہو جیسے اللہ کی سے اتارا ویسے ہی امت کو پہنچانے اور بیان کرنے والا ہستی علی ابی طالب ہے اور فرمائے حب و ایمان ان علی علیہ السلام سے محبت این ایمان ہے و بغذ و نفاق ان علی سے بغض و عداوت این منافقت اور نفاق ہے رافتن و نظر الیہ رافتَََ ومدتاً اور علیہ السلام کی طرف محبت بری نگاہ اور شفقت بری نگاہ رافتن شفقت بری و محبت بری نگاہ عبادت عین عبادت ہے تو کتنی بڑی فضلت اس مبارک ہے میں بیان فرمایا پر نبی نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ علی میر امت کو ان تمام تعلیمات کو واضح اور روشن کر کے بیان فرمانے والا جو مجھ پر نازل ہوا علی سے اور علی سے محبت این ایمان اور علی سے بغت این نفاق اور علی کی طرف شفقت بری نگاہ اور محبت بری نگاہ عین عبادت تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں پر وہ نگار ہمیں مولانا علیہ السلام کی سچی معرفت ہو کر جو اس پاک خاندان سے علی اولمہ علیہ اولاد علی سے پاک اِمۂ عالب تھے چار سے بارہ ماہ سے پندرہ پاک سے اور ان کے اولاد تاہرین سے تاقع مد تک آنے والی ان سب سے محبت محدت کی ہم سب کو توفیہ تف اور تمام مسلمانوں کو بھی توفیت اور فرمایا اللہ دنیا میں ہمیں ان کے غلاموں میں سے قرار دے اور کل خمج میں ان کی شفاعت کا سب کو آمین رب العین